یہ میری آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی, ہے جی, آواز آ رہی ہے جی آواز ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے السلام علیکم جی آ رہی ہے ان شاء یہ صفحہ نمبر ہے دو سو چورانوے یہاں سے انشاءاللہ سبق کا آغاز کرنا ہے اسی سفے میں باب اللعان سے ہم نے پڑھنا ہے باب اللعان لعان لان سے ہے اور لعان ایک خاص <تص> وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک انسان مر جو ہے اپنی بیوی پر الزام لگا لے سیلان کا تو جب اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر یہ ملعنت کی جاتی ہے قاضی کے سامنے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے اس دعوے میں جٹا ہوں تو اللہ کی میرے اوپر لانت ہو پانچ دفعار کرتا ہے اور عورت کہتی ہے اگر میں اس دعوے میں جو آدمی سمرد نے میرے اوپر کی ہے تو میں جٹی ہوں تو اللہ کا غزب ہو میرے اوپر تو اس طرح یہ ملائنی کا کیا ہے یہ مباحثہ ہے تو باب اللعان ہے یعنی یہ باب ہے لعان کے بارے میں لعان کے بعد اختلاف ہے محدثین کا کہ جو ملعانت کے بعد بیوی کے اوپر جو لان تان ہو گیا یا ملعانت کر دیجیے کسی نے اپنے خاون میں دعویٰ کر دیا جنا کا تو کیا وہ ملعانت کے بعد طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ قاضی کو حکم ہے کہ وہ پھر ملحانت کے بعد ان کے درمیان میں کیا کرے جو صحیح کرے بعض محدثین کہتے کہ ملحانت کے بعد خود بخود کے بیوی طلاق ہو جاتی ہے خاون سے الگ ہو جاتی ہے ان کا سلسلہ پھر ختم ہو جاتا ہے تو یہ باب اللعان کے بارے میں ہے الفصل الاول میرے اجلائی جو ہے یہ اجلانی یہ اجلانی ہے قال رسول الله او میرے اجلانی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں اور یہ دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول الله اراجلن وجد ما امراته رجلا ايقتله فيقتلون وام كيف يقعده مسئلہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ ایک آدمی نے اگر دیکھ لیا اپنی بیوی کے ساتھ ایک اور آدمی کو مطلب زنا کرتے ہوئے تو کیا وہ اس کا قاون اس بیوی کو یا اس قاون کو اس دوسرے ضامی کو قتل کر لے آخلو اس کو حکم ہے کہ وہ قتل کر لے آخ نہ ہو تو پھر پس یہ قتل کرتے ہیں اس کو ام یا کیا کرنا چاہیے مطلب ایک آدمی نے اپنے بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے دیکھ لیا تو کیا اس آدمی کو یہ خاون قتل کر دے یا کیا کرے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تھوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد پھر آئے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر سے فرمایا قدیقہ بے شک تمہارے بارے میں اور تمہاری بیگم کے بارے میں نازل کی گئی آئے تھے آپ جاؤ لے کر آئے اپنی بیگم کو ادھر یعنی میرے قضا میں اس کو حاضر کروں سہل راوی جو ہے یہ فرماتے ہیں مسجد ان دونوں نے آپس میں آ کر ملعنت کی ایک دوسرے کو اوپر ہاون نے کہا کہ میں اس دعوے میں اگر جوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لانت ہو بیگم نے کہا اگر میں میرے اوپر جو دعویٰ اس نے کیا اگر اس, اس میں میں جھوٹی ہوں یعنی میں اگر نہیں ہوں اپنے میں یعنی عدم کے دعوے پر تو میرے اوپر اللہ کا غذب ہو تو جب دونوں نے ملعنت کی مسجد میں مسجد میں مزد میں سہل فرماتے ہیں انا مع الناس عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی لوگوں کے ساتھ موجود تھا باقی لوگ بھی تھے میں بھی موجود تھا اس میں فلما فراغ جب یہ دونوں ملان سے فارو ہوئے ال عویر اویمر اویمر نے کہا کذب تو یا رسول اللہ بعد میں کہہ دیا کہ رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا اپنے بیگم کے بارے میں یہ میں نے جھوٹا دعوی کیا اس کے اوپر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان امسک کو اگر اس کو میں رکھ لیتا ہوں تو پھر کیا کروں رکھ سکتا ہوں یعنی مطلب پوچھ لیا یعنی میری بیگم اس بات میں ملامت نہیں ہے میں نے جھوٹ بولا میں نے جھوٹا دعوی کیا اس کے اوپر کوئی غصہ آیا ہوگا اس کو تو این یا رسول اللہ اگر اس کو میں رکھ لیتا ہوں اپنے بیوی بنا کر اپنے پاس تو پھر کیا رکھ سکتا ہوں یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملانت کے بعد نہیں رکھ سکتے ابھی طلاق دے دو تین طلاق دے دے ابھی ابھی اس کو فارغ کر دو کیوں اس کا دل تو, نے تو, تو آپ نے توڑ دیا تو یہ آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی دوسری بات یہ ہے کہ رہنا مناسب بھی نہیں ہے اس کے بعد رہے گی بھی تو کیا عزت رہے گی اس کی اتنا بڑا دعویٰ اس کی اوپر کیا تو تم اس کو طلاق دے دو ابھی طلاق دے دو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے انظرو صحابہ سے فرمایا کہ آپ دیکھا کرو اس عورت کو پھر بھی تم اس کی طرف نظر رکھو انجا ادبی اس تھام اگر لے کر آئی مطلب اس نے جنم دیا اگر یہ حاملہ ہوئی اس زنا سے اور اس کا بچہ ہو گیا اد آجلائی اس کی نشانیاں یہ ہوں گی اگر وہ کالا ہوگا اد آ اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی عظیم اللہ اس کے سرین بڑے ہوں گے وسیع ہوں گے خد لجت ساقین اور اس کے ساکین پنڈلیاں اگر موٹی موٹی ہوں گی فلا احسب میرا اللہ قدیح تو میں گمان نہیں کرتا میں پر میں مر پر مگر یہ کہ اس نے سچ بولا اس عورت کے بارے میں تو اس نے کیا کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا کیونکہ زالی کے جو صفات ہیں وہ اسی طرح تھے کالے رنگ کا تھا موٹی موٹی آنکھیں تھی اور اسی طرح ساکین اس کے بڑے بڑے تھے اور عظیم اللیطین تھے تو مطلب اگر بچہ اس کے شکل میں شباہت میں پیدا ہو گیا تو سمجھ لے کہ سچا ہے اور یہ عورت جو ہے نا یہ جب دیکھتے بچہ پیدا ہو گیا اس طرح ہوا تو پھر عورت اور مرد سچا ہوگا انجا ہی اویمر اگر وہ لے کر آئی بچے کو اس سے بچہ پیدا ہو گیا لیکن اس کا کلر بالکل احمر رنگ کا تھا یعنی انت ان گویا کہ وہ بحرہ ہے بحرہ بحرہ ایک اومروا صرف دانے کو کہتے فدا احتسبو ایمر الا قد كذب عليها مگر پھر اومر پہ میں گمان نہیں کرتا مگر یہ کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے یہ مطلب یہ ہے کہ او ایمر میں نے جھوٹا دعوی کیا عورت پر اور یہ بچہ اومر سے ہی ہے فجاءت به علنات الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدیق پھر جب بچہ پیدا ہوا تو اسی طرح پیدا ہوا جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کیے تھے مطلب یہ ہے کہ او امیر کی تصدیق ہو گئی او امیر میں دعوی صحیح کیا تھا فقان عباد سب اس کے بعد پھر وہ بچہ اس کی والدہ کی طرف منصوب کیا جا رہا تھا یعنی والد کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ والد سے ہے نہیں یہ تو والد ذنا تھا اس کا نسبت جو ہے پھر لوگ کس کی طرف کرتے تھے والدہ کی طرف وہ کہتے تھے کہ کیا ہے یعنی او امر کی بیوی کا کیا ہے بچہ ہے متفق علی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاعن بین رجل و امراتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعانت کی یعنی سامنے سامنے کیا ہے بیگم اور عورت کو دونوں جیسے قاضی کرتے ہیں لان تان کیا گیا یعنی دعوے زنا پر تفا من تفا لفا نفی کر دی اس نے اس کی ولد سے یہ ولد مجھ سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی یہ بچہ جو ہوا ہے جناب عمار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان میں ملعنت کے بعد تفریق فرمائی یعنی دونوں کا الگ طلب کر دیا طلاق واقع کرے والا اور بچے کو کس کے ساتھ لاہے کر دیا اور اس کے ساتھ کہا کہ چلو یہ بچہ تمہارا ہو گیا تم لے جاؤ متفق وفی حدیث اسی طرح شہن کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاون کو نصیحت کر دی وز کر اور اس کو نصیحت یعنی یاد دلا دیا اور خبر دے دیا ناجاب دنیا احو نمین دیکھ کا کاذاب یہ ہلکا سا ہے عذاب آخرت سے نہ کرو تم آگر آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو باز آ جاؤ اقرار کر لو کہ میں نے جھوٹا دعویٰ کیا مرد کو سمجھا ہے وہ اپنے بات پہ ڈر رہا کہ نہیں میرا دعویٰ ٹھیک ہے پھر عورت کو بلایا وہ دکا رہا رہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیگم کو بلایا اس جس سے ہوا تھا ذنا کا اس کو نصیحت کی اور تشکیر فرمائی اور خبر دے دی کہ عذاب دنیا احون میں نجاب آخرہ ہے یہ نہ کرو مطلب یہ ہے کہ آپ نے زنا کیا تو اقرار کرو رجم ہو جائے گا اور یہ رجم کرنا یا ہار جو دنیا کا ہے یہ اہون ہے عذاب آخرت کے بنسبت یہ نہ ہو کہ آخرت میں پکڑ آ جائے دنیا میں عذاب ہلکا ہے یہ برداشت کر لو لیکن عذاب آخرت سے بچ جاؤ اگر تم نے واقعی ضناع کیا تو فرار کر لو یہ حدیث بھی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا حساب میں تو ظاہری تمہارے دعوے پر میں فیصلہ کرتا ہوں باقی جو حقیقت حال ہے اصل حساب کتاب تمہارا اس میں یہ ہے کہ تمہارا اصل حساب کتاب وہ اللہ پر ہے ابھی حقیقت حال کیا ہے, کیا ہے؟ وہ اللہ پھر جانتا ہے تمہارا حساب پھر بھی اللہ پر ہے حاجی آل اللہ احد لا سبیل اللہ کلیحا ان میں سے ضرور تم میں سے ایک کازب ہوگا ایک سادق ہوگا لامہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں صادق ہو یا دونوں کاذب ہو تو لا سبيل لك عليها پھر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے خاتون کو کہا اس عورت پر آ یا رسول اللہ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال یعنی اس سے مراد مہر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملانث کے بعد اب تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان میں کوئی تعلق نہیں رہا بیوی الگ ہو گئی بس ختم ہو گئی اس کے بعد بیوی کا نام نہ لینا آدمی نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو مہر ادا کیا کا کا تو مہر کا کیا بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا کوئی مہر کا کوئی حق نہیں ہے واپسی کا ان کو اگر آپ نے سچا دعوی کیا اس کے اوپر تو ہوا من مسلطم وہ تو اس کے بدلے میں ختم ہو گیا جو کہ آپ نے استفادہ کیا یا حلال کیا اس کا فرض اس سے تم نے جو فائدہ اٹھایا تو اس کے بدلے میں آپ کا مہر کا کوئی حق نہیں بنتا وہ ادا ہو گیا بس وہ آپ پورا کر چکے وہ ان کو ان تک کا ذیب اگر آپ کا دعوت جھوٹا نکلا اور جھوٹ بولا ہو آپ نے اس کے اوپر فضا کا اب آدھو اب تو یہ تو اہد مہر سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہت زیادہ ترین ہے ترین ہے مطلب یہ ہے کہ مہر جو دے چکے ہیں تو اس مہر سے بھی تمہاری جاننی چھوٹ جائے گی کیونکہ آپ نے ایک الزام لگا لیے اس کے اوپر وہ بھی زنا کا تو لہٰذا اللہ پھر اس کی سزا تمہیں دیں گے تو آپ تو مہر کی بات کر رہے ہیں متفق ہونا اگر آپ سچے ہیں تو مہر چلا گیا اگر جھوٹے ہیں تو مہر تو کیا مہر کے علاوہ اور تمہارے اوپر وہ بال ہے مہر تو آپ مانگ نہیں سکتے فعال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا حدیث ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہے اگلے صفحے پہ چلی جاتی ہے ان شاء یہ پہ پڑھ لیں گے تو یہاں تک یہ کافی ہے تو یہ مسئلہ ہے اس میں کس میں یعنی ملعنت میں ملعنت جب ہو جاتی ہے اس کے درمیان میں تفریق واقع ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ تفریق جو ہے حاکم کرتا ہے نفس لحان سے نہیں ہوتا جیسے کہ امام ونفا رحم اللہ کا مسلک ہے امام زفر امام شافی رحم اللہ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ نف سے سے واقع ہو جاتا ہے اگرچہ تین طلاق اس نے نہیں دی لیکن یہ خود بخود ایٹومیٹو کے لیے کیا واقع ہو جاتا ہے دیہان سے تفریق واقع ہو جاتا ہے کس کے درمیان میں میاں اور بیوی کے درمیان میں حاکم نہ بھی کرے لیکن امام ونفا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں حاکم کو اس کا کیا کرنا چاہیے یعنی تفریق کرنا چاہیے اور طلاق دلوانا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی نے پوچھا یہ نم سک تو اگر میں رکھنا چاہتا ہوں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں رکھ نہیں سکتے فتح خاص ابھی ابھی اس کو تین طلاقیں دے دو اس کو فارغ کر دو اس کے بعد تمہارے پاس رہنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا اس کو کیا کرو فارغ کر دو لہٰذا یہ دھیان سے مطلق نواب و اللہ فرماتے ہیں کہ تفریح واقعیوں کی حاکم کو تفریق کروانی چاہیے باقی رہ گیا مہر کا مسئلہ مہر کا مسئلہ مہر کا حق نہیں بنتا خاون کا اگر وہ چھوڑ بھی دے دیتا ہے طلاق دے دیتا ہے تو مہر واپس اس کا مطالبہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ مہر لی جاتی ہے خلا کی صورت میں یہ تو خولا نہیں ہے یہ تو خاون کی طرف سے دعویٰ ہے تو لہٰذا جب دعویٰ کیا تو گڑبڑ تو خاون کر تو لحاظ اس کا ماہر اس میں چلا گیا تو ماہر کا کیا نہیں کر سکتا مطالبہ نہیں کر سکتا وہاں نبنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ان شاء اللہ پڑے گی ربی I'm watching.